محترم دعا کے آداب کا تذکرہ کر رہا تھا کچھ <تصفح> آداب ایسے آپ کے سامنے اب تک عارض کیے ہیں جو انسان کے لیے دعا میں فرض ہے اس میں سب سے پہلی اللہ کی تعریف پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ پر درود بھیجنا اسی طرح ادب جو کل عرض کیا تھا وہ یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور کچھ آداب ایسے ہیں جو فرض تو نہیں ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے وہ از حد ضروری ہیں ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے وضو کر لیتے اگر وضو نہ بھی ہو تو دعا ہو جاتی ہے لیکن مستحسن اور اچھی بات یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے وزو کر کے کرے اور ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے اس کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگ دے تو آپ اگر کسی اور طرف رخ ہوتا آپ قبلے کی جانب رخ کر لیتے اللہ کے نماز کے بعد اگر کوئی کہتا تو پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور لوگ قبلے کی جانب تو ہم دعا کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں بہت کا شکار ہے ان دونوں معاملات میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں حالانکہ دعا کے لیے ہمہ گوش ہونا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے اسے ایسا کلمہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میرا کام کر دے یہ کلمات یہ انداز اللہ کو قطع پسند نہیں ہے بلکہ انسان کو پورے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں لینے کے لیے اور لے کے جاؤں گا اگر انسان اپنے رب پہ اعتماد نہیں کرے گا تو آخر وہ کون سی ذات ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو اس دعا کے اندر ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ از حد ضروری ہے اسی طرح میرے عزیز بھائی ایک بات وسیلے کے متعلق عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا اگر کوئی وسیلہ پکڑنا ہے تو الاسماء اللہ الحسن بها میرے ناموں کا وسیلہ پکڑو اور ان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو دوسرا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑو وہ کیسے یہ ایک لمبی حدیث ہے آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں تین لوگ ایک سفر پہ جا رہے تھے سفر پہ جاتے ہوئے بارش آ تو وہ ایک غار کے اندر بارش سے بچنے کے لیے چھپ گئے تو اللہ کی شان بارش تیز تھی ہوا تیز تھی اوپر سے ایک چٹان رڑکتی ہوئی آئی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا اب ان کے لیے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے اب یہ سوچنے لگے کیا کریں اپنی طرف سے زور لگایا سب کچھ ہوا لیکن کوئی اثر نہیں بڑی مضبوط چٹان تھی ان کی بس کی بات ہی نہیں تھی بلا آخر ایک کہنے لگا بھائی اللہ سے دعا کریں اور جس شخص کے پاس زندگی میں کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں میرا عمل بڑا اہم ہے اس عمل کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تم مجھے اس مصیبت سے نکال دے اب تینوں سوچنے لگے پہلا آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے میں ایک چرواہا ہوں میرے پاس بکریاں ہیں جس سے میں اپنے گھر ماں گھر کے معاملات چلاتا ہوں میں رات کو بکریاں چرا کے جب واپس آتا تو ان کا دودھ دوتا دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچوں اور بیوی کو پلاتا ایک دن ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا چراتے چراتے دور چلا گیا جب واپس آیا تو رات ہو چکی تھی ماں باپ سو گئے تو بچے میرے پاس بلکنے لگے دودھ کا تقاضا کرتے تھے لیکن میں اپنی زندگی کے معمول کے مطابق بچوں کو نہ دیا اور ماں باپ کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا یعنی یہ اتنا احترام ماں باپ کا اسلام کے اندر ہے جس کا یہ تقاضا کرتی کہتے ہیں میں ساری رات کھڑا رہا جب وہ صبح بیدار ہوئے تو میں نے پہلے انہیں دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا اے اللہ یہ سب کچھ اگر میں یہ تیری رضا کے لیے کرتا تھا تو غار کے اس پتھر کو ہم پہ ہٹا دے ہم آسمان کو دیکھ سکے اللہ رب العزت نے اس بات کو خوش ہو کے قبول فرمایا وہ پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا اب دوسرا شخص اب اس کی باری تھی وہ دعا کرنے لگا اے اللہ کہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی میں جس سے بڑی محبت کرتا تھا اور اس کے متعلق میرے دل میں سوچ اچھی نہیں تھی میں برائی کرنا چاہتا تھا اس اور جب بھی تقاضا کرتا تو ایک بہت بڑی سو اشرفیوں کا تقاضا کرتی میں نے بالاخر بڑی محنت سے اکٹھی کی اور اسے دی جب میں گناہ پہ آمادہ ہوئے ہم دونوں تیار تھے گناہ کے لیے تو اس نے کانپتے ہوئے مجھے کہا بھائی اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جو اللہ نے مہر لگائی ہے اسے نہ توڑ کہتا ہے اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے اٹھا اور واپس چلا گیا اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا تھا تو اس پتھر کو ہم پہ ہٹا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر اور سے رک گیا اب تیسرا بندہ دعا کرنے لگا اے اللہ میں نے ایک مزدور کو اپنے پاس اجرت پہ رکھا جب اس نے کام مکمل کیا میں نے اسے مزدوری دینی چاہی تو وہ ناراض ہو گیا کسی بات اور اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا میں نے وہ جو اس کے مزدوری کے پیسے تھے انہیں انویسٹ کیا پھر اس پہ ایک بکری خریدی حقہ کے کئی سال گزر گئے ریوڑ بن گیا ایک دن وہ میرے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی تو نے مجھے عجرت نہیں دی وہ کہنے لگا میں نے اسے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے لے جاؤ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاق کیوں کرتا ہے میری اجرت دے میں جاؤں وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تیری ہی اجرت کا مال ہے لے جاؤ جب وہ لے کے چلا گیا تو اے اللہ اگر میں نے یہ عمل بھی تیرے تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ پھر ہم سے اس پتھر کو ہٹا لے تاکہ ہم واپس نکل سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا اور وہ ہٹ گیا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا کے اندر انسان کے ذہن میں اگر اپنی زندگی کا کوئی ایسا چھوٹا یا بڑا عمل ہے جو اس خالص اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اپنی مصیبت کے وقت اس کا واسطہ دے کہ اللہ یہ اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے تو اللہ رب العزت نے ایک وسیلے کا صورت یہ بنائی ایک یہ ہے یہ بات یاد رکھیں ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بہت پیار کرتے ہیں ان میں امبیا رسول اولیاء اللہ ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ محبت یا دشمنی یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی سے دشمنی رکھیں یا کسی سے محبت میں مجبور ہو جائیں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیں یہ دونوں باتوں باتیں اللہ میں نہیں ہیں نہ اللہ کسی کی دشمنی میں کسی سے دور ہوتا ہے اور نہ اللہ کسی کی محبت کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے اللہ کے فیصلے اپنے ہیں اللہ حسمد ہم ایک لفظ بولتے ہیں اللہ حسمد اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی نیاز نہیں ہے سب کے سب مخلوق اس کی نیاز مند ہے اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے منوا نہیں سکتی اور اللہ اگر چاہے کرنا دنیا کی کوئی طاقت رکوا نہیں سکتی آپ اندازہ فرمائیں دو نبیوں کا تذکرہ کرتا ہوں سیدنا نانو علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اب اس وقت میں حضرت نو سے بہتر کائنات میں کوئی انسان نہیں تھا اور یہ اللہ کے محبوب بندے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے التجا کی ان نبنی کلحق اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا ون سچا ہے سب حاکموں سے بڑا تو حاکم ہے اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے اللہ نے کیا جواب دیا انہو لئی سمین ان نحو امن انو یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس نے تجھے مانا نہیں ہے ان عمل امنگ صالح اس کی اعمال اچھے نہیں ہیں اور پھر آگے کہا فلاس علم اب دوبارہ اس بیٹے کے معاملے میں مجھ سے سوال نہ کرنا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کا مالی سل کبھی آئزو کا انتقون میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ بیٹے کے معاملے میں مجھ سے تقاضا کیا تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا اس لیے اللہ رب العزت کسی کے سامنے بے بس اور مجبور نہیں ہے اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کے متعلق انبیاء رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی بہترین دوستی میں انہیں لیا انہوں نے وعدہ کیا اپنے باپ سے علیک لك ربی انہو کان اے میرے بابا اچھا میں اب آپ کے پاس سے جا رہا ہوں میں ان قریب اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا آپ نے اللہ سے استغفار کی اللہ رب العزت نے حکم دیا ماکان کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے یا کسی ایماندار کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ اسے معاف کر دے ولو كانوا اولي قربا چاہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں پھر اللہ رب العزت نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کے سبب تھا فلما تبين له انه عدو لله جب انہیں یہ میں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تبرآمن ہو انہوں نے دعا مانگنے سے بزاری کا اظہار کر دیا نہیں مانگوں گا اس لیے یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات کسی کی پابند نہیں ہے ہم کہیں کہ اللہ تجھے فلاں کا واسطہ ہے اس لیے کر دے آپ دیکھیں اس کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذات کوئی نہیں ہے آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے اللہ سے دعا مانگی اللہ اسے اسلام کی توفیق بخش دے اور حتیٰ کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو آپ اس کے پاس گئے جا کے کہ کہنے لگے چچا ایک دفعہ کان میں کلمہ پڑھ دے کم از کم میں اللہ کے حضور کہنے والا تو بنوں گا کہ اللہ اسے معاف کر دے رحم کر دے پاس ابو جہل تھا اس وقت کہنے لگا ابو طالب مرتے وقت باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑنا تو لفظ ہے البدایا و کے کہ انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ اے محمد میں جانتا ہوں آپ سچی ہیں لیکن کل لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت ڈر گیا تھا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیا تھا میں آر سے نار کو پسند کرتا ہوں یعنی آر نہیں پسند کرتا بلکہ آگ کو پسند کر لیتا ہوں آپ کو بڑا دکھ ہوا اور یہ بڑے عجیب لفظ ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت علی آئے بڑی جذباتی بات کہی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا مشرق چچا فوت ہو گیا آپ کے دل کو ایک ٹھیس لگی آپ کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے آیت نازل فرمائی کہا ان نقلا تخدیمن احبتا ولا <يَشَعًا> کناہ ضروری نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت مل جائے ہدایت تو اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے اس لیے اگر کائنات کے اندر اللہ کی ذات کو کسی کا بوجھ ہوتا تو وہ ہم رسل اور خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کا ہوتا یاد رکھیں آپ بھی جب اللہ سے دعا کرتے تو یہی کہتے رب بنا اے میرے رب میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں یعنی منتوں میں ساری زندگی گزاری اس لیے یہ بات یاد رکھیں کبھی بھی ہم یہ تصور نہ کریں کہ فلاں کے واسطے سے کریں گے تو پھر ہماری کون روک سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات بھی مل جائے تو اللہ سے کچھ بھی نہیں منوا سکتے اگر وہ چاہے تو ایک ادنا سے انسان کی مان لے اور بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے انسان پیچھے رہ جائیں یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے اس لیے ان دعا کے آداب کو ملبوز خاطر رکھیں گے ان چیزوں کو اپنے ذہن کے مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پھر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کی طرف دیکھیں گے اور انہیں قبول فرمائیں گے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرمائے اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے اللہ ہر مسلمان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے